الحمد اللہ رب العلم الصلاۃ والسلام علیہ سید البیہ اما بعد دین اسلام نے انسان کی تمام تر معاملات میں رہنمائی کی ہے خطہ کہ طہارت پاکیزگی کے احکام سکھاتے ہوئے قدائے حاجت کے آداب بھی بتائے سید جنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ادا آراد البارضا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قضاء حاجت کے لیے جانے کا ارادہ ہوتا اذا ظہب المذهب ابعد تو دور چلے جاتے ہیں حتی لا خطرہ احد آپ کو کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہوتا اتنے دور چلے جاتے آج کل تو واش روم وغیرہ بنے ہوئے ہیں پہلے باہر فضا میں ہی لوگ قضاء حاجت کیا کرتے تھے تو آپ اتنے دور چلے جاتے کہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے پھر بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے سلا نبی داود میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو پڑھتے اللہ انی اعوذ و کا من الخبوصی الخباعد کہ اللہ میں خبیث جنوں اور خبیص جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور بقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ابوداود میں ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ہادہ و احتدا یہ جو قضاء حاجت کرنے کی جگہ ہوتی ہے یہ جنات کے حاضر ہونے کی جگہ ہے لہذا جب تم میں سے کوئی آدمی قدائے حاجت کے لیے جائے فلیق الروض بلّہ ہی مل الخوب تو وہ کہے عروض بلّہ ہی مل الخوب اصیول کہ میں خبیص جنوں اور جننیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ منی اعظبی کا یاعض بلّہ دونوں کلم ثابت ہیں دونوں کہے جا سکتے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قضائے حاجت کے لیے ایک تو بندہ ایسی جگہ منتخب کرے جہاں وہ دوسروں کی نگاہ سے اوجھل ہو جائے چھپ جائے اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قدائے حاجت کے لیے جب بندہ واش روم میں جائے تو دعا پڑھ کے جائے اللہ انی اعوذ بکا من الخوب وصی یا اعوذ بلّہ من الخوب وصی و اور تیسری بات اہم وہ یہ ہے کہ ان نہ حاضل ہوشوشا یہ جو قضاء حاجت کی جگہ ہوتی ہے لیٹرینیں یہ جنات کے حاضر ہونے کی جگہ خبیس جن یہاں حاضر ہوتی ہے جو مومن جنات ہیں ان کی خوراک کے لیے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے پاکیدہ انتظام کیا ہوا ہے اور جو خبیث جن ہیں وہ قبیس چیزیں ہی کھاتے ہیں جس طرح خبیص انسان وہ غلیظ ترین چیزیں کھاتے ہیں ایسے ہی جو قبیس سیاطین ہیں وہ انسان کا فضلہ اور اس طرح کی چیزیں یہ ان کی خوراک ہے بھائی یہ وقت جنات کے حاضر ہونے کی جگہ ہے یہ اس سے ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ عموماً آج کل جو ہمارا جدید سسٹم ہے کہ گھروں میں اٹیچڈ باتھ روم ہر کمرے کے ساتھ یہ لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے ہر چیز کو قریب سے قریب تر کر لیا پہلے تو گھروں میں انتظام نہیں ہوتا تھا پھر گھروں میں انتظام ہونے لگا تو رہائشی کمرے ایک طرف ہوتے تھے اور واش روم وغیرہ دوسرے کونے میں بنائے جاتے تھے درمیان میں بڑا کھلا سین ہوتا تھا اب جگہیں بھی تنگ ہیں اور معاملات بھی تن آسانی بھی زیادہ آ گئی ہے قریب سے قریب تر کر لیا ٹھیک ہے سہولت ہونی چاہیے اپنانا چاہیے اس کو کمرے کے ساتھ اگر کوئی واش روم ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے مزائقہ حرج کوئی نہیں لیکن اس کے لیے یہ احتیاط رکھیں کہ اس کا دروازہ ہر وقت بند ہو کیوں انحادر خصوص و پختہ یہ جنات کی حاضر ہونے کی جگہ ہے اور جب آپ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرتے ہیں تو شیطان اس کو کھول نہیں سکتا اور اگر آپ اس کو کھلا رہنے دیتے ہیں یا بسم اللہ پڑے بغیر دروازہ بند کرتے ہیں تو پھر شیطان اس کو کھول کے آپ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہ بچوں کو بھی تنگ کرتا ہے اور کئی طرح کی خرابیاں اور پریشانیاں گھروں میں پیدا ہوتی ہیں شیاطین کی وجہ سے اس لیے ان سے اجتناب کرنے کا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو ذرا سائڈ پہ الگ ہی بنایا جائے لیکن اگر کمرے کے ساتھ یا رہائش کے قریب موجود ہے تو اس کے دروازے کو حتی المقدور بند رکھا جائے تاکہ وہ ان کا جو عمل دخل ہے وہ گھر کے دیگر معاملات میں نہ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے